علی کا یا, نبی اللہ وعلا یا نور اللہ زیادہ درود و رسالہ میرے ہاتھ میں ہے یہ وہ رسالہ جس میں امیر علیہ سمت نے چالیس فرامین مصطفیٰ جمع کیے ہیں فضائل درود و سلام کے متعلق میرے آکا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو مجھ پر ایک دن میں پچاس بار ففٹی ٹائمز درود پاک پڑھے قیامت کے دن میں اس سے ہاتھ ملاؤں گا آکاری سلاۃ اسلام قیامت کے روز اس سے ہینڈ شیک فرمائیں گے سبحان اللہ کس سے جو ایک دن میں پچاس مرتبہ درود پاک پڑھنے کی سعادت حاصل کرے گا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی علی و صحبی ہی وبارہ وسلم پدنی چند کے ناظرین جنت اور دوزخ یہ بہت عظیم چیزیں ہیں اور اس کو ہمیں کبھی بھی بھولنا نہیں چاہیے جنت ایمان والوں کے لیے اور جو دوزخ ہے یہ کفار کے لیے ہاں وہ نادان جو اسلام قبول کرنے کے باوجود گناہوں بری زندگی گزارتے ہیں ان کے لیے بھی جہنم ہوگی اور جہنم کے ایک لمحہ نہیں ایک لمحے کے کروڑویں حصے کے برابر بھی عذاب سہنا کسی کے بس کی بات نہیں نیک اور بد برابر نہیں ہو سکتے عالم اور غیر عالم برابر نہیں ہو سکتے اسی طرح جنتی اور جہنمی بھی برابر نہیں ہو سکتے جی ہاں پرانے پاک میں سورہ حشر میں بیان کیا گیا بلجن بلجنتی دو زخ والے اور جنت والے برابر نہیں جنت والے ہی کامیاب ہے کون کامیاب ہوں گے جنت والے یہ کون ہوں گے ایمان والے تو جو نان مسلم ہیں مسلمان نہیں ہیں وہ کامیاب نہیں چاہے ایجادات کریں چاہے تعمیرات کریں چاہے دنیاوی ترقیاں کریں جہاں مرضی پہنچ جائیں چاند پر پہنچ جائیں مریخ پر پہنچ جائیں جہاں چلے جائیں ایمان والے ہی کامیاب ہیں اللہ توبارہ کا تعالی کی وحدانیت کا اقرار کرنے والے اور اس کے رسولوں پر ایمان لانے والے اس کی کتابوں پر ایمان لانے والے قیامت پر ایمان لانے والے جنت اور دوزخ پر ایمان لانے والے ضروریات دین کا اقرار کرنے والے سمجھنے والے ماننے والے یہ کامیاب ہیں یہ جنت میں داخل کیے جائیں گے تو جنتی اور دوزخی برابر نہیں ہے جنتی کامیاب ہے تو حقیقی معنوں میں وہ کامیاب ہے جو جہنم سے بچا کر داخل جنت کیا گیا ڈگریاں کامیابی کی علامت نہیں ہے شہرت کامیابی کی علامت نہیں ہے بڑا مکان بڑی گاڑی بینک بیلنس پراپرٹی یہ کامیابی کی علامت نہیں ہے حقیقی کامیابی یہ ہے کہ انسان دو سے بچ کر جنت میں داخل کیا جائے تو ایمان والا اور بے ایمان برابر نہیں مومن اور کاثر برابر نہیں متقی اور فاسق برابر نہیں دنیا دار اور دیندار برابر نہیں ہیں دونوں کے اعمال مختلف دونوں کی کوششیں مختلف دونوں کو انجام مختلف ایک کا انجام جنت ایک کا انجام جہنم ہے اللہ میں جنت پتا فرما دے الہی جہنم <سلام> سیاض دوس میں دانگتا ہوں میں فل دوس ملا مانگتا ہوں ایمان والے اور اچھے اعمال والے یہ جنت کی تیاری میں مشغول ہے. کافر اور بد اعمال والے یہ گویا کے جہنم کی تیاری کر رہے ہیں جو کافر ہیں اور کفر پر مریں گے وہ تو جہنم میں جائیں گے اور ہمیشہ رہیں گے اور جو ہیں ایمان والے مگر نماز نہیں پڑھتے روزے نہیں رکھتے زکات ادا نہیں کرتے استطاعت کے باوجود حج کی سعادت حاصل نہیں کرتے اولاد کی دینی تربیت نہیں کرتے جان بوجھ کر غفلت کرتے ماں باپ کا ادب نہیں کرتے نشوں سے نہیں بچتے حقوق العباد کی ادائیگی کی کوشش نہیں کرتے خیبہ چغلی بوتان گالیاں فلمیں ڈرامے شرابیں کندے کام ان کی زندگی ایسے بسر ہو رہی ہے تو گویا یہ جہنم کی تیاری کر رہے ہیں اللہ کی پناہ اللہ کی پنا سورج سجدہ میں کیا ارشاد ہوتا ہے ہمارا رب ازل کیا افرماتے ہیں سنیں افہم کما كما كان فاتقا لا يستغون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون وَأَمَّا الذينَ فَسَقُوفَ مَأَّهُم النابُ كلُمَا أَرَضُ أَ يَخُرجُمِن هُعِدُ فِي غ وَقِيل وَقِيلَ لَهُم ذوقُ وَذَابًَا الن ذَار تم تو تو کیا جو ایمان والا ہے وہ جیسا ہو جائے گا جو نافرمان ہے یہ برابر نہیں ہے ایمان والے اور کافر برابر نہیں ہیں جی ہاں برابر نہیں ہے بہرحال جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے آمن عوامل الصالحات تو ان کے لیے ان کے اعمال کے بدلے میں مہمانی کے طور پر رہنے کے باغات ہیں کن کے لیے جنت کن کے لیے جنت کے باغات کن کے لیے جنت کے محلات کن کے لیے ایمان والوں کے لیے اچھے اعمال کرنے والوں کے لیے اور جو نافرمان ہوئے وہ امدین فسکو و حمنار اور جو نافرمان ہوئے تو ان کا ٹھکانہ آگ ہے جب کبھی اس میں سے نکلنا چاہیں گے تو پھر اسی میں پھیر دیے جائیں گے اور ان سے کہا جائے گا اس آگ کا عذاب چکھو جسے تم جھٹ تھے یاد رکھیے اگر کوئی جہنم کا انکار کرے کافر ہو جائے گا کوئی جنت کا انکار کرے کافر ہو جائے گا جنت بن چکی اس کے عذابت تیار ہیں اور جہنم اپنے لیے مطالبہ کرتی ہے اللہ تعالیٰ سے کہ جن کے لیے جہنم مقدر ہے یا اللہ اس کو جلدی داخل فرما جنت اپنے لیے اللہ کی بارگاہ میں کہتی ہے کہ اپنے نیک بندوں کو مجھ میں داخل کر تو جنتی اور جہنمی برابر نہیں جنت والے دوزخ والے برابر نہیں ایمان والے اور کافر برابر نہیں نمازی اور بے نمازی برابر نہیں روزے رکھنے والے روزے چھوڑنے والے رمضان کے برابر نہیں نگاہیں جھکانے والے اور بد نگاہی کرنے والے برابر نہیں زبان کی حفاظت کرنے والے اور زبان کی لگام جن کی ڈھیلی ہے ہر وقت چغلی قیمت گانے گنگنا رہیں گالیاں بکریں دل آزاریاں کر رہے یہ برابر نہیں ماں باپ کے فرما بردار اور نافرمان فرمان برابر نہیں قرآن کے عاشق اور قرآن کو چھوڑ دینے والے برابر نہیں نیک اعمال کرنے والے اور برے اعمال کرنے والے برابر نہیں جنتی اور جہنمی برابر نہیں کامیاب کون ہیں جو جنت والے ہیں جو جنت میں داخلے کی تیاری کر رہے ہیں ایمان کے ذریعے اعمال صالحہ کے ذریعے سورہ جاسیہ میں ارشاد ہوتا ہے ام اجترحوا ان نجعلهم کیا جن لوگوں نے برائیوں کا ارتکاب کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم انہیں ان جیسا کر دیں گے جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے کام کیے کیا ان کی زندگی اور موت برابر ہوگی وہ کیا ہی برا حکم لگاتے ہیں تو جو برائیوں کا ارتکاب کرنے والے ہیں اور جو نیکیاں کرنے والے ہیں دونوں برابر نہیں ہیں یہ شرابی ہے اور یہ جامع عشق ارسول میں جھومتا ہے دونوں برابر کیسے ہوں گے نشائی اور متقی برابر کیسے ہوں گے نیک اعمال کرنے والے اور گندے کام کرنے والے اللہ رسول کی نافرمانی کرنے والے یہ برابر کیسے ہوں گے برابر نہیں جو قیامت کے روز جن پر اللہ ناراض ہوگا ان کے کفر کے سبب یا ان کے برے اعمال کے سبب نافرمانیوں کے سبب اللہ اکبر ان کا حال کیا ہوگا اللہ اللہ اللہ یہ پارہ انتیس سورہ حاق کا یہ سنیے اور اللہ کرے کہ عبرت نصیب ہو جائے دل گناہوں میں ایسا گھر گیا ہے کہ نصیحت اثر نہیں کرتی خدا کی پنا خدا کی پناہ جس نے ایمان قبول کیا اور اچھے اعمال کی بجاوری کی اس کو نام اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا رائٹ right ہینڈ میں جس کے جو کافر ہے یا برے اعمال والا ہے اس کا نام اعمال الٹے ہاتھ میں دیا جائے گا دونوں برابر نہیں ہیں ایک کو دائیں ہاتھ میں ایک کو بائیں ہاتھ میں او اکبر جس کو نام اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اس کی کیفیت کیا ہوگی قیامت کے روز قیامت کا انکار کرنے والا کافی یاد رکھیے قیامت قائم ہوگی دنیا فنا کر دی جائے گی چاند سورج بے نور ہو جائیں گے تارے جھڑ پڑیں گے اور کل فان و یا بخو وجہ جلال ولی کروم پھر ایمان والے اور اچھے عامال کرنے والے وہ جنت میں داخل کیے جائیں گے کفار اور فجار جن پر اللہ غضبناک ہوگا جنت میں داخل کیے جائیں گے جن کے امال اچھے ہوں گے اور جنت میں داخل کیے جائیں گے ان کی کیفیت کیا ہوگی قرآن بیان کرتا ہے سوریہ حاک کا آئت نمبر انیس سو بیس منتیاں کتاب فیل فلقر کتابیا اِنِّي وَنَلْتُ أَنِّي <الْحِسَابِيًا> وہ جو اپنا نام امال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا کہے گا لو میرے نام امال پڑو مجھے یقین تھا کہ میں اپنے حساب کو پہنچوں گا یعنی جو نیک آدمی ہوگا ایمان والا ہوگا رسول کا فرما بردار ہوگا وہ جب نام امال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ خوش ہوگا اور مسرور ہوگا پھر اپنے لوگوں سے اپنے گھر والوں سے اپنے دوستوں سے کہے گا دیکھو میرا نام امال پڑھو مجھے تو پہلے ہی یقین تھا کہ آخرت میں میرا حساب لیا جائے گا اور میں نے اس کی تیاری کی تھی اللہ اکبر پھر کیا ہوگا جس کو نام امال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اس کے لیے جنت ہے جنت کے باغات ہیں سنیے قرآن کیا کہتا ہے سورہ حقہ کی آیت نمبر اکیس بائیس تیئیس سہوی عشت فی جنتی نالیاں دنیا کلو اشربونی انلف تم فی الخلیاں تو وہ من مانگتے چین میں ہے بلند باغ میں جس خوشے جھکے ہوئے کھاؤ اور پیو رچتا ہوا سلا اس کا جو تم نے گزرے ہوئے دنوں میں آگے بھیجا جس کا نام ہے ایمان والے کا اور نیک شخص کا دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا عذاب سے محفوظ ہوگا اس کو ثواب اور اجر اور سلا کیا ملے گا جنت کے بلند باغات پسندیدہ زندگی پھل وہ جو کھڑے بیٹھے لیٹے ہر حال میں جیسے چاہے حاصل کر لے اور کہا جائے گا دنیا میں تم نے نیک آمال آخرت کے لیے کیے اس کے بدلے میں خوشگواری کے ساتھ کھاؤ اور پیو انجوائے کرو اصل انجوائے تو آخرت میں ہے نا اصل انجوائے تو جنت میں بے وقوف تو سمجھتا کہ بدکاری میں انجوائے ہوتا ہے بدنگاہی میں انجوائے ہوتا ہے شراب نوشی میں انجوائے ہوتا ہے تو سمجھتا ہے چرس میں انجوائے ہوتا ہے گندے دوستوں کی گندی محفلوں میں انجوائے ہوتا ہے تو ہے اور غلطی پر ہے۔ اصل ایش اور مزے تو جنت میں ہوں گے سبحان اللہ جو ختم ہونے والے نہیں ہیں جو ختم ہونے والے نہیں ہیں اور جو کافر ہے یا فاجر ہے جس سے اللہ تعالی ناراض ہوگا اس کو نام اعمال الٹے ہاتھ میں دیے جائیں گے اس کی کیفیت کیا ہوگی اللہ اللہ اس کے انجام کیا ہوگا سنیے ام میں منتیاں کتاب ہوں بشیمالی فون یا لئی تیلم اوتیاں کتابیاں ولم ادری ماں حسابیاں یا لئی تل کو بھیا یا لئی تل ہلکنی سلطونی وہ جو اپنا وہ جو اپنے نام امال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا لیفٹ ہینڈ میں کہے گا ہائے کسی طرح مجھے اپنا نوشتہ نہ دیا جاتا نام امال نہ دیا جاتا اور میں نہ جانتا میرا حساب کیا ہے ہائے, کسی طرح موت ہی قصہ چکا جاتی کچھ کام نہ آیا میرا مال میرا سب زور جاتا رہا دائیں ہاتھ میں کن کو نام امال ملیں گے سعادت مندوں کو ایمان والوں کو اچھے عمل کرنے والوں کو اور جو بد ہیں بدنصیب ہیں کفار گناہوں بری زندگی گزارنے والے اب ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے نام مال الٹے ہاتھ میں دیا جائے گا تو رسوا ہوگا کہے گا کاش نام اعمال نہ دیا جاتا میں نہ جانتا میرا حساب کیا ہے موت کے وقت ہی میری زندگی ختم ہو جاتی حساب کے لیے مجھے نہ اٹھایا جاتا اور نام اعمال پڑھتے وقت یہ ذلت اور رسوائی مجھے پیش نہ آتی میرا مال جو میں نے دنیا میں جمع کیا تو کچھ میرے کام نہیں آیا میرا عذاب نہ ٹال سکا میرا مال میرا سب زور جاتا رہا میں زلیل ہو گیا میں محتاج ہو گیا اللہ اللہ پھر اس کا انجام کیا ہوگا جی مسلمان ہیں ہم قرآن پر ہمارا ایمان ہے سنیں اس کا پھر انجام کیا ہوگا خب الومل جہ مف الوم فصل اسے پکڑو کسے جس کا نام امال الٹے ہاتھ میں دیا گیا اسے پکڑو پھر اسے توک ڈالو پھر اسے بھڑکتی آگ میں دھساؤ پھر ایسی زنجیر میں جس کا ناپ ستر ہاتھ ہے اسے پھرو دو الٹے ہاتھ میں نام امال دیا گیا جہنم کے لیے اس کا آرڈر ہوا اس کو آرڈر ہوا جہنم کا کس کی طرف سے رب العالمین کی طرف سے کس کو فرشتوں کو جو حکم نہیں ٹالتے اور بہت قداور اور زور آور ہیں ایک فرشتہ جہنم میں سارے انسانوں اور جنات کو ڈالنے کے لیے کافی ہے وہ اتنے طاقتور فرشتے ہیں اور اپنے رب کا حکم نہیں ٹالتے تو اللہ کا حکم ہوگا نافرمانوں کو پکڑو اس کے ہاتھ گردن سے ملا کر توک میں باندھ دو بھڑک میں داخل کر دو یہ کس چیز کی سزا دی جا رہی ہے گناہوں کی اس کے گناوں کے مطابق اس کے کفر کے مطابق اس کی نافرمانیوں کے مطابق پھر اس کو ایسی زنجیر میں پیرو دو ڈورا ڈرویا جاتا ہے نا موتی کے اندر پیرو دو جس کا سائز کیا ہوگا فرشتوں کے ستر ہاتھ فرشتوں کے ستر ہاتھ اس میں داخل کر دو اللہ کی پناہ اللہ کی پنا تو بس رینا سدار جس سے ہو بری ہے تیری قسم مولا ہوم آ چرنا النار اللہ ہوم آ چرنا مینار اللہ ہوم النار چرنا آمین, آمین. جہنم میں جہنمیوں کو بالخصوص کفار کو اس زنجیر کے اندر پھرو دیا جائے گا جس کا سائز ستر ہاتھ انسانوں کے نہیں فرشتوں کے ستر ہاتھ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اور سور مؤمن میں ارشاد ہوتا ہے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 وہ کفار جنہوں نے قرآن پاک کو چھٹلایا کہ اللہ کا یہ بھیجا ہوا نہیں ہے اور جو ہم نے اپنے رسولوں کے ساتھ بھیجا وہ ان قریب جان جائیں گے جنہوں نے تقزیب کی قرآن کی وہ جان جائیں گے جب ان کی گردنوں میں توگ ہوگا اور زنجیریں گسیتے جائیں گے کھولتے پانی میں پھر آگ میں دہ ائے جائیں گے تین طرح کے عذابات کا ذکر ہوا یہ کفار کو دیے جائیں گے گلے میں توک پاؤں میں زنجیریں اور گھسیٹ کر دوزک میں پھینکا جائے گا جسے مرے ہوئے کتے کو پھینکتے ہیں اللہ کی پناہ کتے سے بتتر ہیں جو کفار ہیں جی ہاں کتے سے بتر ہیں کتا مالک کا وفادار ہوتا ہے اور یہ کھائیں اور حرائیں یہ کفار ایسے اللہ کی پناہ مسلمانوں کے لیے اللہ کے رحمت سے محبوب کی شفاظ سے یہ عذاب نہیں ہوگا اور جو آگ کفار کو گھیرے گی باہر سے بھی اندر بھی ان کے جسموں کے اندر بھی بھری ہوگی اللہ کی پناہ اللہ چرنا منندار اللہ چرنا منندار اللہ عما چرنا منندار آمین آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآلہ وآلہ وآلہ وآلہ وآلہ وآلہ